اے ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں تو خود اپنے دام میں سیان آ گیا۔ ادھر ہم سے کہتے ہیں کہ بات تو رسول اللہ کی ہوگی قول پیش کرتے ہیں سفیان کا ہم نے پوچھا قولے سفیان کی قولے سفیان کی سنن تو پیش کرو کہ امام سعود رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت سفیان کا کول بیان کرنے والے ان کی ذرا ملاقات تو ثابت کرو لیکن اج جتنے دیوبندی علماء بیٹھے ہوئے ہیں مولانا ان سے پوچھ کر بتا دو کھلے ہیں ہاتھ آپ کے یہ جو مفتی اور عالم بیٹھے ہیں ساتھ آپ کے ان سے پوچھ کر بتا دو کھلے ہیں ہاتھ آپ کے کہ میں نے یہ سوال جو کیا ہے وہ ہے کہ امام ابودعود جو کہ سفیان بن اینہ کا کال نکل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کال یہ سفیان کا ہے کون کہنے والے ہیں امام عبد امام ابودعود امام ابودعود کی سفیان سے ملاقات تو ثابت کرو میں نے سند حدیث کی نہیں پوچھی حدیث کی تو صحیح ہے وہ میں مانتا ہوں بات تو قول کی اوری ہے جو کہ آپ نے سفیان کا قول پیش کیا ہے اس قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثابت کرو کہ امام ابو دعود کی حضرت سفیان سے ملاقات بھی ہے یا کہ نہیں دعود یہ کہا ہے امام ابو دعود, س... دعود, دعود, کہتے دعود, دعود ہے. کیا کہتے ہیں کیا ہے وہ کیا ہے کون ہے سفیان سے بیان کرنے والے سفیان کا قول بیان کرنے والے کون ہیں اس کی کیا ہے دے آپ آپ گھبرائے آپ بیٹھ جائیں بتا میں بتاؤ میں چوری گئی بیٹھ جائیں چوری بتاتا ہوں میں آپ کی چوری بتانے چوری بیٹھ جائیں آپ وہاں بیٹھ جائیں چوری بتاتا ہوں بیٹھے چوری بتاؤں گا آپ بیٹھے وہاں آپ کی طلب دی تاجدم لکھو کلام ہیں بیٹھ جائیںد اہل حدیث بچہ ہوں سب کچھ واضح کر کے جاؤں گا آپ کی یہ جو چھپائی ہوئی باتیں ہیں نا جو لوگوں سے اسٹیجوں پہ کچھ کہتے ہو مجلسوں میں کچھ کہتے ہو آج آلے حدیث کی مجلس میں سامنے بیٹھے ہوئے مناظرے سے پہلے الحمدللہ پانی پیا تھا پورے مناظرے میں پانی نہیں پیوں گا آپ تو بار بار چائے پی رہے ہیں گرم ہو رہے ہیں بیٹھو بیٹھے ان شاء اللہ بیٹھ جائے نا ذرا مولانا بیٹھ جائے کو بولے بھائی نہ بولے بھائی آپ جو گمرتے ہیں میں بات واض کرتا صدر نہیں صدر کے ساتھ بیٹھ جاٮٔی آپ کوئی نہ بولے صدر کی بات کا جواب دے گا مناظر کی بات کا جواب مناظر دے گا ہمارے مناظر مولانا صاحب نمانی سے ایک بات کیوں سے میں نے کہا تھا کہ مناظر کو پتا نہیں ہے آپ صدر کو بھی نہیں پتا ادھر جائیں میں کہتا تھا کہ مناظر کو اس بات کا علم نہیں ہے صدر مناظر کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے آپ جائیں ادھر میں بتاتا ہوں ابھی ابھی بتاتا ہوں آپ جائیں ادھر جائیں بھائی شور مچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مولانا مولانا میں نے بات تو سن لے مولانا بات تو سن نہیں بہر تو میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے مناظرے کیے ہیں آپ کے مناظرے سنے ہیں آپ جب بات میں غلط ہوتے ہیں تو آپ شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھ جانا میں بتاتا ہوں اپ کی غلطی میں اپ کی غلطی بتاتا ہوں شور نہ ڈالے بیٹھ جانا بھائی میری بات سنیں یہ تمام دوست فیصلہ کریں گے سنے تو صحیح نا کیوں گھبرا گئے ہیں پہلے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے ہیں پھر نا گے بات سنوں بات یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں ابو دعو شریف ہے دوستو سن لو بھئی اصل تہاں میرا شروع ہو رہا ہے بھئی دیکھو انہوں نے ابو دعو شریف کے حوالے سے کہا ٹھیک ہے کہ ابو دعو شریف میں ہے کہ حضرت صفیان بن اعیانہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے نا ابو دعود ہی نقل فرمانے والے ہیں نا سفیان کا کول ہے یہ کالا ابو دعود سے مسئلہ نہیں آلوگا نہ میں نے یہ الفاظ کہہ ہیں کہ کالا ابو دعود کالا سفیان میں بات تو سن لوں نا بات سن لوں مولانا گبرا جاتے ہیں پتہ نہیں اتنی عمر کا آدمی تو ہو آپ میری بات تو پوری سن لیں بعض لوگوں کو سمجھنے دیں بھئی نہیں جھوٹ ہے آپ سنیں تو صحیح یہ تو آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا اس لئے آپ شورٹ میں ہیں بات تو سنیں آپ نے مولانا یہ فرمایا ہے کہ ابو دعود شریف میں ہے ٹھیک ہے نا کہ صفیان کا یہ قول ہے ٹھیک ہے میں نے یہی بات کی ہے کہ چونکہ یہ بیان کرنے والے صفیان کا قول امام ابو دعود ہیں یہ ابو دعود شریف ان کی کتاب ہے نا امام ابو دعود کی میں نے کہا ہے کہ اس میں یہ جو سند ہے نا اس سند میں آپ ابو داؤد اور سفیان بن عوینہ کی ملاقات ثابت کریں جس کی طرف آپ نہیں آ رہے آپ کو اپنے پھندے کی سمجھ آ ہے کہ میری کشتی کس بونبر میں پھنس چکی ہے اس لیے آپ इधर کی की کریں करें। करेंगे लेकिन امام ابو داؤد اور سفیان کی ملاقات ثابت نہیں کریں گے یہ جو آپ نے اب مطالبہ رکھ دیا کہ کالا ابو داؤد کالا ابو سفیان لمیصلی وحدہ نہیں نہیں یہ الفاظ کب کہے ہیں کہ قال ابو داؤد یہ مطالبہ اپ کا ہے یہ لوگوں کو لझाने والی بات ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ امام ابو دود نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے سفیان بین اجانا کا قول سنت تو سنت... میں نے سفیان بین اجانا کے بارے میں سنت پوچھی ہے نا اس کی صنعت تو پیش کرو جو ابو دعود کے واسطہ سے ہو اور ابو دعود کی اور حضرت کی ملاقات ثابت ہو تب آپ کی بات درست ہوگی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کا حوالہ غلط ہے دوسری بات میں نے پھر یہ بھی کہی تھی کہ امام آمد بن اللہ وہ امام کے پیچھے سرف وادہ پڑھنے کے قائد تھے اسی ترمدی شریف میں موجود ہے اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا میں نے لا, سلا, لا سلا حدیث پیش کی اس کے بارے میں آپ نے صرف اتنا کہہ دیا اس میں مقتدی شامل نہیں ہے میں نے کہا کہ مختلف کو خارج بھی تو کرو نا کیسے کرو گے آپ نے کہا کہ یہ اکیلے کے لیے ہے سفیان کہتے ہیں میں کہتا ہوں امام خطابی فرماتے ہیں ہذا عموم لا يجوز التخصیص الا بدلیل اللہ کے نبی کے فرمان کو خاص کرنے کے لیے یہ آپ کو خاص دلیل پیش کرنی ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عام ہے امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے ہے منفرد کے لیے ہے پھر اپ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنی انہی کی ہوئی کتاب ہے جو لکھوائے بھی کتابو کس کی ہوتی ہے اس کتاب کا اپ انکار کر سکتے ہیں کہ کی کتاب نہیں ہے پڑے افسوس کی بات ہے نہ رکھ دلیل کی کچھ بھی سند پھر اس پہ اڑتے ہو ہو کے لڑتے ہو اس سے تو بہتر ہے مرد و نمانی لڑتے ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے تم نے کہا قرآن قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں میں نے جو سوالات کی کیے آپ کو پتا ہے صبح کی نماز ہو رہی ہے جماعت میں امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگلی صورت پڑھ رہے ہیں ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے وہ اس نے, اس نے نماز میں شامل ہونا ہے آیا وہ تکبیر تحریمہ کہے یا نہ کہے اگر وہ تقبیر تحریمہ کہے گا تو وائدہ قرآن, قرآن کے آپ کے کہنے کے مطابق سطور کے خلاف ہوگی اور اگر اللہ اکبر نہ کہے گا تو وہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا بتاؤں وہ نماز کیسے پڑے اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے یہی کہیں گے کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے تو نہیں بخا سکتے ہے میں احمد اللہ رسول حل کریم مولانا نے جو روایت لا صلاحیت الکتاب پیش کی اس کے لیے اب اس میں مقتدی کا ذکر تو ہے نہیں تو کہتے ہیں جی امام خطابی یہ کہتا ہے کون کہتا ہے امام خطابی کہتا ہے اچھا جی کل مطابی تو پڑھے رسول پاک سے مختلف رسول, رسول پاک کی اور خطابی کا حجت نہیں حجت نہیں پھر کہتے جی خارج اکھے کرو میں نے تو پیش کیا تھا کہ سیابی کہتا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے امام احمد کہتا ہے یہ اکیلے کے لیے ہے پھر حتا کہ فرمایا کہ اسی حدیث کا جو راوی ہے اسی حدیث کا جو راوی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے اور یہ باسناد موجودہ مصیبت یہ ہے کہ اب واسطہ پڑا ہے جاہلوں سے یہ الٹا مجھے کہتی ہیں کہ تجھے پتہ نہیں خود پوچھتا ہے کبھی ایک سے پوچھ رہا ہے کبھی دوسرے سے پوچھ رہا ہے کبھی ایک سے پوچھ پھر کہتا ہے کہ نظر میں سب کچھ ہے کیا کچھ ہے تیری نظر میں بھائی اب دیکھو یہ سارا با سند نقل ہے مصیبت یہی ہے کہ باسند جو بات شروع سے نقل آ رہی ہے ساری وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں امام او داود یہ ساری حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے کوطیبہ ابن سعید سے عبداللہ ابن سرخ سے وہ آگے نقل کرتے ہیں سفیان سے وہ آگے نقل کرتے ہیں زوری سے یہ امام ابو داود نے جو نقل کیا اپنے استاد کو اور ابن سرخ سے باسنت موجود ہے اپنے استادوں سے نقل کرتی ہیں حدیث بھی اپنے استادوں سے نقل کرتی ہیں کہ یہ سفیان نے یہ بھی کہا من سلی بہاد یہ صاف لفظ آ رہا ہے کالا سفیان بار بار یہ کہتے ہیں جی امام ابو داود نے یہ کہا یہ کہتے ہیں بے شک دیکھ لیجئے بار بار انہوں نے کہا کہ امام ادا نے یہ کہا تو ابو داود کی سفیان سے ملاقات بھائی ابو ابو داود کا تو استاد سفیان ہے ہی نہیں ابو داود کا استاد ہے کتحبا ابن سعید اور عبداللہ ابن اللہ وہ شاگرد ہیں سفیان, کے. سفیان سے یہ حدیث وغیرہ یہ سب کچھ نقل کر, کر رہی ہیں اور ان سے نقل کی ہوئی حدیث اور یہ ساری بات یہ سنا رہا ہے کون امام ابو داود اس لیے یہ سفیان سوری کا نہ سفیان کا یہ کول یہاں بھی موجود ہے یہ اکیلے کے لیے ہے اور یہی دیکھیں میں نے خارج کرنے کے لیے لاس سے صحابی عبداللہ صحابی حضرت جابر کا کال پیش کیا تھا حضرت جابر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے یہ کس کے لیے ہے اکیلے کے لیے مقتدی کے لیے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی یہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام احمد سے نقل کر کے رجل من نصاب النبی تعول قال النبی صلی اللہ انہوں نے یہ کہا 하자 اذا قانا اس کا معنی اب صحابی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے اور میں نے جو آیت پیش کی ہے اس آیت کے لیے میں نے کتاب القرا کی صفائی ایک سو نو کا حوالہ دیا ہے باسنت سے ہی موجود ہے وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ریال قرآن کا شان نزول اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ امام نسائی کے بقول امام نسائی کے بقول رسول پاک نے تشریح کی ہے کہ امام پڑے گا مقتدیو تم چپ رہو اور پھر یہ حدیث مستقل دلیل بھی ہے اور مستقل اس پہ میں نے کہا ہے کہ امام مسلم اس کو کہتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے بالکل صحیح ہے اس کے ساتھ آئیے وہ کیا ہے امام یہ بخاری شریف کے بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے جس میں رکوع کے اندر وہ پہنچے ہیں رکوع کے اندر پہنچے ہیں اب فاتحہ ان کی رہ گئی ہے فاتحہ ان کی رہ گئی ہے اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا ہو بعد میں کہ تیری کے فاتحہ رہ گئی تیری نماز نہیں ہوئی رسول پاک نے یہ فرمایا نہیں یہ صفحہ 108 بخاری شریف کا وہاں پر یہ واقع ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد مولانا نے پھر اس بات انہوں دہر ہے جبی کہ عبودہو حوالے دنال انہا نے پیش کیتی حضرت سفیان دا کول دوستو میرا تو اعتراض یہ تھا کہ حضرت سفیان کا کول نقل فرمانے والے ہیں حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ لے جبکہ امام ابو دعود رحمت اللہ لے کی ملاقات حضرت سفیان سے نہیں مولانا نے فرمایا ہے کہ امام ابو دعود کے استاد فلاں ہیں اور ان کے استاد امام سفیان ہیں چلو جن کا نام لیا ہے ان سے اس قول کی سند پیش کرو کہ امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ مجھے میرے فلان استاذ نے بتایا کہ حضرت سفیان یوں فرماتے تھے اس یہ قول بات سند پیش کرو مولانا صرف حدیث کی سند پیش کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا بات تو ہے قول سفیان کی کہ اس کی سند پیش کرو یہ سند آپ پیش نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ آپ نے پھر وہ ایت وائذا قرال قران فاستمع له سے تو دہرائی ہے تو بات یہ ہے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا جواب ابھی تک اپ نے نہیں دیا پھر میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں ان پر غور فرمائیں میں نے جو ایت وائذا قرال قران فقر umat يسر من القران پیش کی ہے میں ثابت کرتا ہوں قران پاک سے کہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے اپ قران پاک سے وائذا قرال قران فاستمع له سے تو کو ثابت کریں کہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنہ صحیح ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا وعدہ قرآن فاستامعو لہو وانسیتو لالکم ترحمون یہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کی نفی کے لیے آئیے صحابہ کا اس میں اجماع پیش کریں جبکہ آپ کا عقیدہ ہے عدل اللہ کے آپ قائل ہیں پہلے نمبر پر قرآن پھر اللہ کے نبی کا فرمان پھر صحابہ کا اجماع اور پھر قیاس اور کیا سام مانتے ہیں امام ابو نہیں و اللہ علیہ کی جاؤ آج آپ کو چھٹی دیتا ہوں ایک باسنس کال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرو یہ حنفی لوگ موجود ہیں آج یہ تمہاری بات کو سن کر جائیں گے اور دیکھیں گے اپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد چھوڑ گئے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی کول پیش کر دو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ یہ ایت وایذکر القران وفستم الہوان سے تو لعلکم ترحمون امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ کے پڑھنے سے منع کرنے کے لیے آئی اپنے ہی امام کا تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے مولانا تم نے آج تک خود گرز شکلیں کبھی دیکھی نہیں شاید تم جب بھی آئی نہ دیکھو گے میں تم کو دکھا دوں گا یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بزرگ جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن نور اللہ کا ان کی کتاب الکلام الحسن ہے یہ ملفوظات ہیں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہ اس عید وائدہ قرآن فستہ کے بارے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں تبلیغ پر معمول ہے تبلیغ پر محمول ہے اس جگہ قراج فسطلات مراد نہیں سیاگ سے یہی معلوم ہوتا ہے اور سنلہ مولانا یہ تو آپ کو باور کرنا پڑے گا کہ یا آپ کے علماء آپ کے فوضالاء آپ کے آئیمہ کا آپ جیسا بھی علم نہیں تھا یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ صحیح تھے مجھے گلتی لگی ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ماجدی ہے اس میں بھی, بھی ہے اس میں بھی ہے کہ اصل تو اصل حکم تو اسی قدر تھا کون سا حکم کے مخاطب ظاہر ہیں کہ کفار پمنکرین ہیں اور مقصود اصلی یہ ہے کہ جب قرآن بہی غرض تبلیغ وغیرہ پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو اسے توجہ خموشی کے ساتھ سنو تاکہ اس کا موجد ہونا اور اس کی تعلیمات کی خوبیاں تمہاری سمجھ میں آ جائیں اور تم ایمان لاکر مستحق رحمت ہو جاؤ اصل حکم تو اسی قدر تھا لیکن علماء حنفیہ نے اس کے مفہوم میں توسو میں مقتدی کے لیے قرآنی سورہ فاتحہ کی ممانت بھی نکالی ہے انہی جرت ہے تو اڈی اصل غلطے سی قرآن پاک نبی علیہ السلام پڑھ دے لوگ شور مچان دے سن قرآن نے کہا جدو قرآن پڑھے آجائے چپ کر کے سنیا کرو تو آگے تو اڈی رحم کیتا جائے اور پھر اے دے مطلق تو انہوں پتہ ہی نہیں یہ تلہ فذن یان سے تو دے تساں تو حدیث پیش کیتی او دے اندر بھی الفاظ روایدہ طرح فان سے تو قران کی ایت ودا قرال قران فستمے اولہ وان سے تو میں کہتا ہوں کہ انصاد کا معنی یہ نہیں ہوتا جو جواب لیتے ہیں انسات کا معنی آستھا پڑھنا آستھا پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا ان سے دو دلیل کے لیے دیکھیں بخاری شریف کو اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم یونس تو اذا تکلم الامام جب امام کلام کرے تو پھر خاموش ہو جاؤ امام کے خطبہ کے وقت کلام کے وقت آپ کو ہونا پڑے گا یہ سارا نے باتیں جس وقت ایک استاد اپنے استادوں سے حدیث اور کچھ چیز سند نقل کر دے اس تمام کا حکم وہی سند والا ہوتا ہے یہ سارا سند موجود ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب ان کو حدیث اب پڑھانا پڑ گیا ہے اب ان کی ان کی جہالت کا حال تو یہ ہے بار بار کہہ رہے ہیں لفظ انسات انسات, انسات انہیں یہی پتہ نہیں لفظ انسات ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جی یا ٹیپ ریورز کرنے پتہ لگ جائے گا ہاں ہو جاتی ہے اچھا جی اور اب میں نے شال نزول بتایا صحابی سے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں خود کہتے ہیں جی شور مچاتے تھے کافر اس کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اچھا کون کہتا ہے جی ماجدی والا کہتا ہے جی ماجدی اب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 اب یہ آیت نازل ہوئی ہو ان کے شور مچانے کے سلسلے میں بلکل میں صاف کہتا ہوں مولانا کو اگر مولانا میں احمد ہے تو جس طرح میں نے ابھی سے ثابت کیا ہے اسی طرح یہ کسی ایک سے ابھی سے ثابت کر دے باسنس سے ہی کہ کافر شور مچاتے تھے ان کو چپ کرانے کے لیے اللہ نے ازاق و ریال آیت نازل کی لاؤ کسی سعبی نے یہ کہا ہو لیکن ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود کوئی نہیں اور پھر کہتے ہیں ابو نفا کی بات یہ چلو اسی سے بھائی امام ابو نفا کے تو ہم مقلد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور ناز ہے ہمیں امام ابو نفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید پر جو انہوں نے مسائل بتائے ہم, ہم مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہی موتہ محمد میرے پاس موجود ہے اس کے اندر امام محمد نے فرمایا کہ لا ہے فی ولا فی ماجہ کہ امام کے پیچھے کراط وغیرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اونچی یا سری آہستہ آواز والی یا انچی آواز والی نماز ہو آگے کہتے ہیں بزالک جات آمت العثار عام حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں اور کہتے ہیں وہ ہوا قول ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی یہی ہے امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی ان حدیثوں کے مطابق یہی ہے تمہارے امام صاحب کی بات جو موجود ہیں ہم تو ماننے کے لئے تیار ہیں اچھا جی اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ بخاری شریف سے پیش کر رہا تھا ایک واقعہ میں نے پیش کیا حضرت رکو میں پہنچے ہر ایک کو پتا رکو کے اندر آئے ہیں فاتحہ نماز نہ ہوتی تو رسول پاک ان کو فرماتے اے اب بکرا تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی اٹھ کھڑا ہو اپنی نماز کو دوہرا لیکن رسول پاک نے اس کو نماز کے دورانے کا حکم نہیں دیا یہ میرے پاس ہے بخاری شریف اس بخاری شریف کا سفا ہے ایک اس میں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے حضرت ابو ریرا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کیا سنو پیارے پیغمبر کے الفاظ بخاری شریف بخاری شریف اذا قال شریفوب علیہ و غیر مقصوب علیہ کون کہے امام کون کہے, امام کون کہے؟ امام فقولو آمین تو تم جواب میں کیا کہہ دو امام آمین امام کہہ دو اب رسول پاک کیا تعلیم دے رہے خود سوچو میرے دوستوں مرنا ہے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے مول صاحب اور کوئی بچا سکنے والا نہ ہے کوئی بھی آپ پکائے لے حدیث ایمانوں میں بن اور حدیث کی اتباع کر پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غیر المغذوب علیہ السلام یہ فاتحہ کس نے پڑھنی ہے امام کالال امام کالال امام, امام مقتدین آگے سے کہہ دینا ہے آمین آمین اس کی شرکت ہو جائے گی یہ صفحہ ایک سو آٹھ اور اس کے ساتھ ہی آگے سنو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ناز ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر مولانا میں وہی تو بات کر رہا ہوں امل مکل و فمستانہ اگر آپ کو اپنے امام پر ناد ہے تو میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کا اس کے بارے میں مسلک کیا ہے میں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کا ایک قول اپنی کسے مستند کتاب سے با حوالہ با سند ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ یہ ایت وائزہ قرآن فستمئو لہو وعنسیتو لعلکم ترحمون یہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کے منع کے لئے آئی ہے سورہ فاتحہ سے منع کرنے کے لیے ائی ہے یہ کال امام صاحب کا دکھاؤ آپ उधर نہیں ائے یہ بات کو لانے والی بات ہے لوگ سمجھیں گے کہ شاید مولانا صاحب ادھر کی باتیں کرتے ہیں جو ان کا سوال ہے اس پر تو وہ ائے نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نمانی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اے یہ لوگوں کو باور نہ کرائیں اپنے علم پر ناز کرنے والوں ابھی آپ کو اصول مناظرہ کی کتاب اصولیہ اصول مناظرہ کی کتاب رشیدیہ پڑھنے کی ضرورت ہے اپ نے اسی لیے تو بحث شروع سے کی ہم نے الحمدللہ سول دکھائے تمہارے سامنے یہ جو ایت یہ جو حدیث مدرک کے علی بخاری شریف سے آپ نے پیش کی ہے اس کے بارے میں تو آپ پر ایک بہت بڑا قرض ہے جب میرا اور آپ کا مناظرہ کلاش دار سنگھ میں ہوا تھا اس مناظرے میں آپ نے دو لفظ کہے تھے آج نہیں کہے آج وہ لفظ نہیں کہ میں نے جواب دیا تھا آپ سب لوگوں کا سمیت میرے محترم مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب اللہ ان کی زندگی دراز ان کے سمیت آپ کے والے تھے کہ آپ کے رنگ اور یہ حدیث اس وقت پیش کیا تو شروع میں پیش کر دی ہے سنو اس میں یہ الفاظ آپ نے اس وقت کہ حدیث میں موجود ہیں کہ لاتو لا تو لا جس کا مانا یہ کیا تھا کہ اللہ آپ کے ہرس کو لارج کو بڑھائے آئندہ ایسے نہ کرنا تو میں نے کہا تھا جناب اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا لیکن تم حنفیوں نے کہا کہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت یا اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے ہم ایسے کرتے ہی جائیں گے ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے اللہ کے نبی نے تو کہا زادہ کللہو ہرس پڑھو بخاری آتا ہے بخار تم کو آتی نہیں بخاری پھر کہتے ہیں کہ حدیث پڑھانی پڑ گئی کس کو اے کہہ کو حدیث پڑھانی پڑ گئی کہ اس کو پہلے حدیث کو جوتا گن جوتا بنانا موچی کو آتا ہے کپڑے سینے یہ درزی کو آتے ہیں حدیث علیہ حدیث کو آتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان بخاری میں ہے یہ ذرا سارا پڑھو اس کا ترجمہ کرو لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے آگے لکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زادق اللہ و حرصن لا تعذ اے میرے صحابی اللہ تیرے لرج کو بڑھائے ایسا ایسے نہ کرنا تو نے حنفیوں نے کہا ہم کرتے جائیں گے اور کو کہتے جائیں گے نبی کی سنت نبی کی سنت کے خلاف چلو نبی کے کہنے کے خلاف چلو نعوذ باللہ یہ الفاظ اپ حدیث سے دکھائیں کہ حضرت ابی بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اپ نے کہا ہے نا کہ ابو بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی جو پیچھے آنے والا تھا حدیث سے دکھاؤ الفاظ یہ کہ ابی بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی یہ حدیث کے الفاظ دکھائیں اس کے ساتھ اپ نے یہ حدیث پیش کی ہے بخاری سے وائل قال آآ غیر المغضوب علیہم فقولو آمین فقولو آمین اس میں تو رسول اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کا محل بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم نے آمین کس وقت کہنا ہے جب امام غیر علیہم پڑھ لے جب امام کہاں آگی ہے امام بخاری رحمت اللہ ہے وجوب للی پڑھو تو صحیح بخاری شریف آتی ہے آپ کو ایک سو چار سوا پر یہ حدیث موجود ہے وہ بادہ بن سمت رضی اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا یہ وہ حدیث عام ہے اللہ کے صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام کے بیچے سورہ فاتح پڑھا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا صحابی تو ہم کہتے ہو میں صحابی کی بات کرتا ہوں یہ عبادہ بن سامد کون ہے یہ کوئی غیر مقلد مولوی ہیں یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو مغفور ہے اور میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو بدری صحابی ہے اور میرے نبی نے جو امام کے پیچھے ہو تو پھر بھی سورا فاتح پڑی جائے آپ جو بار بار یہاں کی بات کر رہے تھے یہ حدیث میں نے پیش نہیں کی یہ حدیث اس میں جو فسائد کے الفاظ موجود ہیں اور جو میں نے پیش کی وہ بخاری کی ہے اس میں کے الفاظ موجود نہیں ہیں یہ سن لو میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے اس میں صاف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ